دیکھیے یہ بینک جو زکات کی کٹوتی کرتا ہے اس کی تفصیل میں بتا دوں شاید بہت دو سارے حضرات کو معلوم نہ ہو یہاں بینک میں کام کرنے والے بچے بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیے بینک کون سے اکاؤنٹ میں سے کٹوتی کرتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں کرتا کس میں کرتا ہے سیونگ میں اچھا سیونگ کس کو کہتے ہیں سودی سودی اکاؤنٹ کو کہتے ہیں نا کہ بارہ فیصد گیارہ فیصد بڑھاتے ہیں لوگ لالچ میں ٹھیک ہے نا صاحب دس فیصد نو فیصد تو آپ نے پیسہ تو سوت پہ رکھا تو اب جب کٹوتی کی گئی تو آپ کا اگر ساڑھے دس پرسنٹ سوت تھا وہ دھائی پرسینٹ کٹ کے آٹھ ہو گیا تو زکوت کیسے ادا ہوئی ایک بات یہ دوسری بات کیا ہے یہ نظام آیا ضیاء الحق کے زمانے میں اور پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں شی حضرات نے اسلام آباد میں کوئی ایک لاکھ کے قریب شیعہ جو ہیں وہ بیٹھ گئے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے یا سیکرٹریٹ کے ساتھ ہمارا مذہب جو ہے یہ ہے ہم آپ کو زکات نہیں دیں گے زکات جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ سے نہیں کٹے گی اچھا یہ کیوں نہیں کٹے گی یہ میں نے شیعہ علماء جب کبھی میٹنگ وغیرہ میں ملتے ہیں ان سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ زکات نہیں دیتے ان احمدوں کے یہاں استعمال کرنے والی چیزوں پہ زکات نہیں جیسے بیگم استعمال کر رہی ہے زیور زیور پہ زکات نہیں شاید پیسہ استعمال کر رہے ہیں تو پیسے بھی, بھی زکات نہیں انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہم خمس دیتے پانچواں حصہ ہم دیتے ہیں اور دیتے ہیں ایران گورنمنٹ کو ہمارے نزدیک وہ اسلامی حکومت ہے اس لیے ہم خمس جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ ایران کو دیتے ہیں چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تو وہاں فنڈ دیتے لیجیے صاحب اب استثنا آ سی بی آر وغیرہ میں آرڈر آ گیا کہ جو آدمی فارم بھرے اور یہ لکھ دے کہ میں سنائشری ہوں یا شیعہ ہوں اسے زکات نہیں کٹے گی اب آئیے اس میں قیامت کیا آئی میں زکات سے بچنے کے لیے ہمارے سنی حضرات نے وہ فارم بھرنا شروع کر دیے کہ میں شیعہ ہوں میں سنائشری ہوں یہ بھرنا شروع کر دیے کسی اللہ کے بندے نے بڑا اچھا کام کیا وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے سپریم کورٹ میں پہنچنے کے بعد مقدمہ چلا اور اس نے کہا کہ جب شیعوں کا استثنا کیا گیا زکات میں کوئی ہنفی بھی اگر درخواست دے بھئی ہم آپ کو زکات نہیں دینا چاہتے تو سننی کا بھی استثنا ہونا چاہیے پھر اس پہ باضابطہ سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آئی کہ کوئی اپنے آپ کو ہنفی بتا کر شاید کوئی فارم ہوگا بینک میں ہم بینک کو زکات نہیں دینا چاہتے تو اب آپ اس کی زکات نہیں کٹے گی بہرحال آپ نے ساڑھے دس فیصد پر سود پر پیسہ رکھا اس میں سے آپ کا ڈھائی فیصد کٹ گیا تو وہ زکات کیسے ہوگی زکات آپ کو علیحدہ دے کر کسی کو مالک بنانا ہوگا پھر اس کے بعد چلیے ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ زکات ہے جو حکومت نے کاٹی اور زکات سے کیا ہوتا ہے ضیاء الحق صاحب جب تھے تو جماعت اسلامی نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام آ کل خدمت جماعت اسلامی کے لوگ بڑے ہوشیار انہوں نے دیکھا کہ ضیاء الحق کی حکومت ہے تو زیاؤ الحق کے سالے کو اس کا چیئرمین بنا دیا پہلی پکڑ میں الخدمت ہو ستر لاکھ روپے زکات کے مسئلے صدر صاحب نے دے دیے اگر یہ زکات ہے تو کیا ہم نے جماعت اسلامی کو دینے کے لیے زکات دی کس کو دینے کے لیے زکات دی ہمارے امام کا قول یہ ہے کہ زکات نے جس کو زکات دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے تملیغ ضروری جب تک وہ مالک نہیں بنے گا آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی اور اس کے بعد آپ اس کے خربوت کے کیس پر کہ زکات کے چیئرمینوں نے کیا خورد کیے کی ہے ان کے وزیروں نے کیا خورد کی بلکہ آپ کو میں بتاؤں کسی سے پوچھ لیے زکات کا جو محکمہ ہے ہمارے یہاں سندھ میں دن بھر جو چائے پی جاتی ضیافت کی جاتی وہ بھی زکات ہی میں سے کی جاتی ہے. آگے آپ کے خیال شریف یہ لیجئے صاحب یہ سارا سلسلہ یہ موجودہ زکات میں مان لیا جائے کہ وہ زکات ہے مگر اس کا اصراف صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تب بھی وہ زکات نہیں ہوگی دونوں مرحلوں میں جی